باللہ من اللہ مََّ محمد عل محمد شدنِ السلام عرض اور چونکہ رمضان وجاسکا چھوٹی سا رمضان پروگرام وجاسکہ تو حری طسل اعتقادین یعنی شاہما شقائد ان جو کی حضرت شاہ سید محمد الباء سے مدان لتھن جوفت پی دیل صاہم عقائد کن اور دون شصف ودان الورین میں پیغ و ذنب سے دل شاہمہ عقائد کن بحثیت پا دونی نے امامت بحث و شمسد پا اب امامت ابال اولیاء لاہن کا اعتقاد شاہ یافارین شاستی بحث پر شمسیت خدای نو، آتی خدای پین؟ ان خدائیشن خدائی والی اونچے قسم پر ہاں خوں جاہل انپر دو پین ان پڑھ دفع یا خون, خون شریعت علوم عامل دفن خون دو شخصن دکھن ہاں جی؟ اور خون بنیادی خصوصیات اونچی دقند شاست مزن بس مختصر الفاظ ہیں اور جو مذن بس ہے جو ہدا لا صحیح ولائتی باپو چونکہ نرواش دنیا میں ولایت کا اچھا نقلی می ماموسا سین ماموں نادان حضرت شاست محمد نرواش خوان سے اولیا خن اور ولی مبار اعتقاد کو چپز فن ذرب یا صفات کو پھر وہ یقیناً اولیامرین تو دوہ رجحو کہ اولیا اللہ نگا اعتقاد آباد پہ بارین شیاستی شاقے دے بحث بدن بنوں یو سے اولیاء جو ہے اولیا لفظ کو اچھا مین تو محرت ولی ہاں جی تو ولی وانا بسن جب دینا لفظ لوگ بھی مانا معنی دینا آگے تو جہاد جی ہوئے تو عربی لغت ہی نوں لفظ ولی معنی خی بس لفظ ولی المانا چیتوشید الولی الولیو جو مانو القرو یعنی نزدیک ہونا کسی سے نزدیک ہونے کے معنیٰ میں ولی یعنی تو اللہ کے معنیٰ معنی چاہیے خدائی نزدیک ترین بندو خدا نے جیسے منگیوں اور یہ تجاسیوں اس معنیٰ میں بنے گا اور جو مانا باغ غلط وامت خدا نے جیسے باقی انسان کن محلو کن بچے زیادہ نمور پہ قریب یت پہ دیہاتوں اس معنی میں آ جائے گا ولی ایک معنیٰ الولی جد الادو ولی یعنی دوست دشمنی جد کو چین دشمنی جد و عدو دشمن دشمن جد و ان ولی دشمن جد و اور دنوں دوست تو ولی اللہ یعنی خدائی دوست کُن خدائی الغن کن حت عمر حضانہ یا معنی معنیٰ الولی یعنی خدای رخن خدائی دوست اور ولی ایک معنیٰ چکو ولایت اس لفظ نخو مصاب ولی فی السلطان حاکم اور متصرف العمور بندو نے لسک نینو امی لسکنینوں حاکم انمی خون لسکن خون سے تصرف بے اور خون اتھارٹی چلائے ہوئے ہم حکم کو چلائے ہوئے دم اللسم ولایت اس ذنا ولی استعمال دمی ولی یعنی کیا ہے خلا نتی لسکن کا تصر بحاقیت حلا ولایت یوتھ فلا اتھارٹی یوتن لسکنی تصر بحت پہ فلاں مدان حکم بحاق یوت مدان الخلا حکم دی معنی دیانہ حاکم و متصرف الامور اور سلطان کے معنی میں ایک ولایت کے معنی تو دیوہلا جو ہے ولی کے معنی خر اس رت میں یعنی ولاپو یقیناً جو ہے گاملا حاصل وامتا قرآن نو خدا سے اچھا انما ولی کم و رسول و لذین یقین و یوتو نکات وهم راکیوم زیر مولا علی السلام وانیتان تقسیم بصد جنوں خدا اندالمین کسلم شدخی کا کھتی ولی ہو کھتی سرپرست تام پو کھتی مددگار و خداً ان خدای رسول ان اور دیہ حسین کی خواہاں سے ان لدین دیہ حسین کی خدا سے ہاں جی افق قائم بیت اور حالت رکھی نوں صدقہ زکوٰۃ دی تو خدا سے کسلم و مطلّ رسینا من فن حصب اللّہ, اللہ الْغَالِبُونَ اور چھتکی کا سوچی سے خدائی دی ولایت کو لتچلنا رسولی ولایت پلچلنا اور دی ہس ولاد الشنہ کی خوان حالت رکین صدقہ شد و تو چھتکی کا دی غروف و خدائی غرف و حزب اللہ ہندر ورن دی آیت پہ نو تفحاثر بیان بص کہ دی آیت پہ نو یت پلایت و چونکہ ولایت بے دوستی ہاں جی جو چند ہنسیوں میں منحصر میں ولات بیمانی مددگار پسند چند ہنسیوں میں منحصر مت اما اماں بیمانی بے معنی, معنی متصرف العمور بندونی کا خون حکم پہ چلائے ہوا اور خون کا سوی حکم پہ چلائے وا متصرف العمور حاکم خدا اللہ بندونی کا دمانہ پو دی تین ہستی انہیں منحصر یا چھک و خدا چھک و رسول اور چھک و دیہ حسو کہ یقیموں نے صلاح تھا ہاں جی تو نہ زکاتا وہ راکیوم حالت روکیں خدا زکوۃ شہ درے تو تمام محصر کو نظبی شان نظرپو علیہ السلام یاقو بلا اخلاق عربی کے دیے حالت روکی زکوٰۃ شہذات خان پہ علی فنجی کا علماء دی چون کے خلاف ان نما و ان حاصل کے لیے آتا ہے حص و مطلب چن دین و دعایت دی میں ذکر فری ولایت کو صرف خدا الحاصلیت خدا رسول حاصلیت اور دین دیہ حس الحاصلیت کون سے شکاء بصد اور حالت رخین صدقہ شد و صدر دکھا شد و تو جی کہ علما سے یہی تشریف تفصیل وسط کہ دی دعایت میں ولات امانا جو تشرف الامور مانا پین ہاں جی اور کھولا حاکم اور متسلم متصرف العمر ماناً تصرف بحقی مانا تو دی مانا پوسن سد والا جب اولی اللہ ہی ایک عظیم گروشق جسرا ہمارا علم علم السلام ہیں فون ولی سائن فون امام شائن تو فون ولایات کو اے ولیم غامی ولاقت کا فوقیت دیتا بن علم اہلت ولایات کو چھال بہن علم اہل اعتعاد کو اے ولی گامی کے ساتھ پابندی خدا حکمی بے نسف رسول <سؤال> حکمی بہان صفویت دامن سن اور باقیہ ولیاقن خون حاصل میں ویسویں باقی باقیہ وا مسے خطے و لاتو امہ ویت میں سے چکن جیسے تعلق سوچے کوئی مرید سوچے مشید سوچے کوئی سلسلہ فیص و اہمت آتھنہ فون ولاۃ عظیم حضلت کو حاصل شوقین تو خدا شکر بدعظم یوہر تصور ہی تمام سلسلہ گامہ گا سلسلہ نین قعال سنت ناظر قالتشی ناجر یاغاتی سلسل و نیند جس سلسلہ گامہ جو ہے مولا علیہ السلام تک کسی نے کسی طرح سے دیکھتا تھن سوئی مام جعفر صادی طریقہ سو امام باقر خاق و سوئی امام رضاء طریقہ مختصر علمان جزیر علیہ علی علی السلام تک تھنمین سوائے سلسلے نسبندیہ کے جناب تارک عادری شاپ و سنگ خود شعب و سے گی سین الجلی اور القول المعتوری سلسلے نسبندی سن دو سنگ کو سن. مطابق دو سنگ یا مولالی علیہ تک تھن مین ایک قول کے مطابق دو حضرت ابو اختتام جو تو وہ بھی اگل جب کوچی مطابق دو سامع منع یوں سمجھو تمام سال سے لیتے سب ہو ڈس منسلک سو سمت پاؤں ولا عظیم درجی تو ہری ہندی ہنستیوں ولائت پہ اے ولینگام ولایت, ولایت, پا ای گامی ولایت پا فوقیت اور یا مانا پو اور اے ولیم گاما ہانی ولاس پو خدا میں جیسے قرباد حاصل بے علد آئمہ ڈسے تعلق سو سمیت پا خوند اعلیٰ ان کے دی مت حاکم الامور العمورمانہ پو کہ خون حکم بو اےم البیت وکمب اے اولیاء کنے کے چلائے ہوئے خون لکھوں حکمِ تاب میں اور اےم الویت اے ولیمِ حکمِ طاب میں کیونکہ دا جو خون بتِ ادنائت افضل کو یہ حکم و چلا بے کا تو دوہری جو ہیں دادینوں حاکم متصرف العمور دمانہ پو دی تین حضوات مقدسم بدائی ذات پہ بیس ذات کو بھی اپنے ولات حاصل ہے باقی رسول اور ہائم اہل بیگر اول دونوں ولایت ہو خدا اندالم عید کا خون لدی ولایت عظیم مقام کو خدا سے شہز و عنت ہوتبن خدا سے من میں نے جونت ہوتبن کہ ہمبل نسان باقی امبیا امبیائی ہائمِ اہل بیت تمام اولیاء امت خون لدی قرب اعلیٰ درجات کن خدا سی شہزبیاں نے تھوت بن میں ذات خدا ذات بلا کا حاکمیت مطلقہ حاصل اطن خدا ولایت مطلقہ حاصل اور دخر خدائی ولایت و ذاتین بھی ذات خدا جو ہے ولین متصرف العمور حاکم ملّقن بادشاہ ملقن ہاں جی خلاصول حکم بحقم خو حکم و تسلیم و تمام جن و جینس لازم اور پابند بلکہ کائنات ہر شے اللہ خدائی ہر حکم الربیک ذر میں کھول نجات دنیا حرتی کھو تباہی اور بربادی کے سوا خوش نہیں تو چھجونا دو نوزین سوچ کی تو ولی جو ہیں ولا ان سے معنی دوستی محبت وفاداری جان ساری اعتعاد ان کی معنیٰ ان گامی خواب سے ولاحیتی معنیٰ حکومت اختیار بالا دستی ولی مددگار دوست بزرگ ان معنی میں ولی شرعی جو فقری عمت دو سرپرست دی معنی و سندی تالفُن ہاں جی عربی لغات شوبون سیاہ اللغت جوہری اور قاموس قام و سلجدید لغوی گاما بیسے تو تجر مختصر بھی ہم ایک کو ولی معنی چکو و دوست ولی معنی چکو ہاں جی خدا نہ ڈسمہ یوں اور ولی معنی چکو نصرت بہن مددگار ہاں جی ان نسرہ الولاء اولۂ النصرہ مددگار ولی ایک معنیٰ سیکھو تو حقیقی معنی مینو خدا اندار میں ذات ہو انبیاء کن اولیاء کن اللہ ولی اللہ ولی اللہ اگر مددگاری مانے تو سپنو خدائی ذات پہ کسی مدد کا محساس نہیں ہے خدائی دین ب نوشی مدد کو خدائی امبیا کُ البش پہ مدد پہ خدائی سبحانی سے مدد شمار میں سے ہاں جی کھلی مدد شام قرآن سے کہ انصر اللہ انسرکن وہی سب بھی دادا اگر خدان سے خدا رخ روح ہے خدا سے خدانۂ رخنا خدا تو کسی مدد کا محتاج نہیں نہیں جی ہے دیکھا علماء نے یہ یعنی خدائی پیغمبر کن لا خدا یہ دین بلا خدائے بندولہ ہاں جی اور رخ بیچنا ہے جو خدا لخ جیسے دی تو دیکھا پھر ولات جو ہے ولی اللہ بنی ناصر ہو تو خدا بذات کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے جب مجازی بن نسبت و خدائی دین نے بس بے نسبت کو رخ و خدا سے فری رخ قرارتا جو حلدین نصرت ولیمانی نصرت کے مناصر کے معنی میں ہو تو دو ولی اللہ خدا لے لے نسبت آمدو و دو مجازی حقیقی نسبت بن حاکی نسبت تو جو اس نے حقیقت اندو دین کو مدد کیا ہے پیامبل نے مدد بے بندوں نے مدد بے سل لیکن جو مدد بھی آ تو خدائی داد پشی فوری لطف وغیرہ میں کہا پوری مدد شمار بہ سے کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے خدا پانا جن رخ بیچ دے رہے اس کل میں ہوگی تامل سے جنوب رخ بیانا دو خدا سے خوری رخ شمار بیچ پن تو جو ان بعد لفظ ہے ولی بھی لوگ تاکہ ایک چیز چھجب ہونا اب آگے شاخ عبادت میں خریف آپ حسل القعادین و کا سلمان غزانہ وہی ہے وہ واجب انتا خدا چونگ خریش حافۂ خطاب خریگا شہ قاسم شاپ اور ہر پیر خریش خطاب واجبن نے بندے خدا خریقا اعتقاد یا پر چھیکا دکھڑا ان شچکی کا خدائی ولیم و رسط المبیا گامی وارث ولیم جو ہے خدائی اولیاء تو خدائی نبیوں وارث ہیں خدائی والم خدائے وارث انبیاء امبیا کنِ وارثی دلیل بخری واپس کا العالمون العاملون ہے سلم وارث کوئی کسی کا وارث بنتا نہیں کون نسبت چیز ہوئے کون سی نسبت چیز ہوئے انبیاء کو نہیں خصوصیت چیز ہوئے جس کا وہ وارث بن رہا ہے فون فی نسبت سے تعلق سے دھوئے دنیا ہر کوئی کسی کا وارث نہیں بنتا ہے کسی کا رشتہ دار ہونا پڑتا ہے بیٹا ہونا پڑتا ہے باپ ہونا پڑتا ہے بیٹی ہونا پڑتا ہے میاں بیوی ہونا پڑتا ہے جب تک کسی کسی رشتہ داری قانونی میں یوں تو حدیقہ معنوی حقائق کُن سان وارث والا ہے اور حقیقی وارث والا سان دینوں رشتے تو بکش تناسب کی تو بکوغش نسبت کی تو بکش ورنہ تناسب نسبت کو دینوں خریف حافظ کا سلوس کہ اولیاء کن امبیا کن وارثوں اولیا کن انبیاء کن ایک خاص تناسب چُت شباہت صفہ عالم بریت خدا صاحب شریعت عالم سا اور یا امبیا کن خیز حاصل بے سے قوم عالم سا امبیال خدا ڈائریکٹ شریعت اقامی لائقوں کا نازل وید اور دل جگہ عالم وت اور جو ہے پھر عالم سب بالانبیا کن کا حق ہو خدا اللہ نازل سفت حکم بھی خون سے عمل وید بیا نمبیا خن سوس اور خلع الحسا فد شریعت بوی عالم ساسوس عامل ساسوس تو انبیاء کن دار خدۂ لنشریت و خطۂ خاف ستا بھی وجہ سکھا خون و یا عمل وجہ سکھا سس امت ملا خدائی تعلیمات روشنین تار فرسو زریکہ امبیا کن سوس عالم نلامل ال تو اولیا کنسانتی صفات کو انبیاء امبیاہ تربیت حاصل بسنا فیض حاصل بھی سنا خون سا خدا سے دِی مقام کو دین شجبت امبیا کن اطاعت برکت کا خوش سو فیصد خواہ حرمان برداری بھی سو جا سکا خواہ سو فیصد خون گم گمبو تین ڈول بھی ہو جا سکا خواہ بشل سی بشل شلدی شریعت دل تحمش و بونی کا آگاہی سوفی وزری کا آگاہی و نمب امبوندے کا محق و عمل بھی سو جا سکا اب بن گیا اول ہانج اول آخن امبیا کن وارث اب یہ لوگ ان کے وارث بن گیا کیونکہ خون سکھوف دکھوں فیس بک شریعت بو علم بو اور دوئی کا عمل بو دن اس کا اولیا اوف وجہ سے گا اولیاء کن شریعت خدا اولیاء کُن پہ شریعت بو عالم سائن اور خوں دمل بے خن سائن سے دوسری ساتھ دو یوخ ریاضت علی حافظ سے جی جی پیامبر کسلم مدینۃ العلم عالین باب والا علم شاعر خدا علوم نا محمد اور شاہرپسون علی دس گونج ہاں جی اور پیامبر قسلمہ نی شریعت کو نی تعلیمات کو نی مالا خدا مل خدم حفصہ دے تمام جملہ تعلیمات عالم ترین حسے علی نے اب تعلیم حقوق اخذہ کو مالین بیا کن صحیح واقع مطابق شریع فیصلہ بحن بی پا بیا کن علی اخبار نے پر زیادہ ہاں جی فیصلہ بہن بو صحیح فیصلہ بہن بالین با طبی اللہ وسلم پہ عمر قسلم حصہ شویت دوی نرگو پورا لیل شرد بسید خدا سے ہاں اور چک پر ایمیون تخصیم بسید یا میون پر ایمیون تخصیم چک پر ایسان آلی حق با آلی من دیس وانا شرد ہونو خدا لیلنہ دارک خدا سے کھری علومی اصرار کھری نا آگا ہی شرد بس بیاس چون دون انبیاءی الہیوں انچوں تو انبیاءی الہیوں یہ وراسطینو کھونی فیقن فیض حاصل بے ذریقہ ہاں جی پھر اولیاءی الہ علم بو سنگوں والس سن و تمہ کہو ہاں جی چونکہ خون, خون, خون لدے تمام روموزات علمی اثار و روموزات گاہ گاہ بخل کی جا ذرف اور موجن سو بے سا خوں آ عمل عمل بہن سا چھ ہاں جی تو سلویس نا اولیاخن بیا کن خوں فی تعلیمات کو ہی عالم سائن اور امبیاں نے گمبی گمبا تان چین دے گے ڈولے صفت جو انبیاء میں ہے اولیا کن و شد ہیں یہ صفت یہاں سے ربا نیونہ اور اور دی اولیاء کن کیونکہ امبیا گامہ علماء ربانی امبیا گاما عالم خدائی علم کا خدا و دعمی خری فیض خاص سے وہی الہی دریکہ امبیا کنگامہ ہاں جی تمام باقی انسان کو بس عالم ترین ہنسیوں میں حسن یعنی پر رسول تمام محلوقات از خدا بزرگ تو یہ القسہ مختصر مالک میں تمام مخلوقات بس گلبہ حال لحاظ کا تو یقینا جو ہے شریعت متحرک تمام رومضات خدے النڈارک پھر شہر دریکہ نازل صحبت پہ ہنسی یعنی پر رسول باقی تمام گامین میں انبیاء کُن چونکہ خوں علماء ربانی خوں عالمسان خدا صاحب شریعت کو یہ سب سے پہلا عالم کو یہ امبیا کُن اور دین خوں علماء یمبو یمبو ربانی یون سائن، ربانی چل زبن جبنا، نو علماء دوشوں سے کی شدید الربط اللہ تعالی و شدید تربیت علاسی جی ربانی وی اصل سے بدل بجے خدا نے جسے خدائی کا محق و معرفت سو وجہ سکھا بہت مضبوط تعلقیت خدائی کا محق و معرفت وجہ سکھا وہ شدید تربیت ناس اور خدائی مخلوق نے تربیتی سا لمبیا سن لگائی سو جو دے یہاں خدا سے قرآن حضرت نوئی بار قرآن بیان میں جو ہیں ن علیہ السلام سے دعائی کے سلمت ہو حلاق ہوتا چھن لے سنگا سے کھولا نئے سید بس نینگا سے سنگا نہ صدب سان سے سنگا نہ صدب سانپ سے ن سید, سید یاد و یار میں رسول کپار مشکن کو نہ حیدات بے صبص موجوزات اخلاق ہار دلیل حال یا سکھ سمجھے سے صبح سے مل مکھن ہے اتنا زیادہ تکلیف ہو کبھی جان بھی لپ ہو جاتے تھے شوق ہوں میں حد تک تغلیف وانا خدا سے قرب حق اللہ سلام لیکن ابھی یہاں دیا تو پریشان مسوں جس کو ہدایت دینا چاہیں سینو اہلیت درفیت اور ذات و ہدایت من من وانا یہاں پریشان مسوں سے خدا سے پہ امباللہ یہاں دیا تو پریشان مسئں زیر ورنہ امبیا لاہیوں جن کو علما سائن ربانی سائن خدا اند عالمی فیض خاص کا تو دیا سا امبیائی وراثت ہاں جی خوں وارثوں سا علما سا ربانی ساں تو اب اولیا چار صفحات پہنچ عالم سے قلوط میں تین صفت عالم عامل اور ربانی علم خدائی شریعتی کا محق حل یودھ خن دین دو کا محق عمل بے خن دین خوان دے کا علم اور عمل اور باللہ خدائی بندولہ خدا نے ڈسکری شدید اور مضبوط علم اور عمل سے پیدا کے نتیجین اب کو خدائی بندوئیں انتہائی قوت کے ساتھ خو تربیت لکھن انتہائی خلوص اور جذبے کے ساتھ خدائی بندوئیں لقل اللن کو خدا نے جسے چھوڑنے والے حسیاں ہیں ربانی ہیں سے یہ لوگ رب سے تعلق رکھتے ہیں اور بندوں سے بھی رب سے شدید ربط اللہ تعالیٰ و شدید الطرب الناصل میں الربانی اس میں اعظم تجلی ترجلی اس میں اعظم جو شعبین اس کی یہ تجمہ لکھے ربانی رب کا خدا ن جیسے تعلق اس منصوبۂ منصوبہ نیلا رب ربانی رب, رب, رب والی رب ن جیسے شدید تعلق پہ یہ تعلق و نظیر رب بندوں جیسے شدید تعلق پہ وہ تربیت ان چھنگ لگائی سند پورا چھرنگ پیا محلوق نے تربیت ان میں کو خدا نے جیسے جوڑنا اس کا مشن ہے مقصد ہے خدا ر سقاری وجوب و قون الہ و عادت بو قون صحیح شریعت رہنمائی نُولہ خدائی شریعت حلال حلام کو الموجن وجوہ سے دو باری اندار تبشیری طریقہ خدا ریمر وجوب ہے انتھک کوشش میں جوہر شاستی حافظ رس المیز کی تو دباشن شاست مزید نے رس المیز کی وما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شطف رسول بھابسان کا سلم کیا العلما و رسۃۃ المبیا در علماء امبیا کُن وارسن تو دکھ دی علماء سے مرات و تین جبنِ شادق دی علماء سے مرات و تل کل کو اولیاء یا دِکامل جو عالم بھی ہیں عامل بھی ہیں اور ربانی بھی ہیں ہاں جی خئن علم شریعت وسائت جو کہ کھوان بھی کو عمل بے سان کوشش بیت پھر خدا جیسے کھوئے کما حقہ ہو رب یت شدید الرب اللہ تعالیٰ سا اور خدائی محلوق انسان سنگین ہدایت نکھو لگائشوں سے محلوق خدا, خدا, خدا سے جوڑنے پہ لگے رہتے ہیں کھول و شریعت رمضات کنزر شریعت حلال حرام کنجر شریعت ہانجے اور کھولا خودی انسانی نانج کمزاریوں کا میں رہنمائی بھی اللہ رہنما ونگن لگائے تو دِ ہسون دِ کامل حسون تو دی, دی, دی اولیا کن کامل مستاب یانگی دے امت محمد نسر ولیمن ولی اللہ امام اولیاء ہے یعنی امام چونگِ سو باقی اولیا کُن غام امام کن تاب اور امام کن اولیا کُن تاب مین دو جو ہجنگ ویلے تو اے ویلے میں ویلا دوتے فوخیت اس پر پین اور دی حرکتو اشری انشاء اللہ جی اپ سان شار گل سان راضی کیوں سی تمام اولیاء متاخرین سی امام زمانی کے نفیض حاصل من فگن نفیض حاصل بسمت وہ کو ولایت عالم غامے تھل میں غامیں دے سر اور کسال میں سے امام زمان ویلات ولایت شمسین خدا سے دارکس پر فیعود نہ تو ہیں باقی اولیاء کنے تے اپے اطاعت نہیں ہو سمیت فیض حاصل قولیتِ اللہ داجی کے متھن من جیسے کہاں رسگان جی نے موجود بے کی باقی اولیاقن ہاں جی عیمۂ اہلبن تربیت زیر اثر تربی تو گویا کہ حقیقی معنیٰ ہر دوری خود بی آداب بالحق جو ہیں آئمہ اہلبن ہاں جی اور اس کے اوپر چسپ رسولیت ہدایت پدایت علم بیت تاوین اور خطف رسول خدا حکم تعبِ نوں جس جگہ دی سلسل سلسلہ ہدایت تو اللہ رب العزت تک تھن چکے تھے تو شاشر کے سلم کی دی اولیاء کن جی کامل اولیاء کن وہ فی امت محمد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اولیاء کن اکثر من سے میت عالف تین لاکھ سے زائد اور عالم اور دی دنیا کو لا لہلّ برکات ہند دِ خدائی ولیم برکت خالم تربتۂ تم بن بھے نمز و خواصان اور ہر دوری خدائے خوش نہ خوش اولیا چکو وقت دور زمان امام بوب عالر خوا ان سب کے اوپر عدت بن دو علاوہ مختلف اولیا کُن دنیا کو نا کنون خدائی مخلوق نے حضاتی کھو ہمیشہ مشغول شاپن دنیا دی خدائی ولیوں ہرگز خالی مواد بن تو چج وہ دیکھی کی میں تین لاکھ سے زائد اولیا دنیا دونوں یہ نہیں ہے کہ دوسری یاد اور بھی تین لاکھ سے زائد دی تھی دو مراد میں سلسلہ یہ امبیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دی مجموعہ اور کتنی ہاں جی دس بارہ ہزار سالی حدودینوں اور بشرہ دس یہ تو شسفہ رسول کے نکیو علی السلام کیونکہ اولیاء میں شامل ہوتی ہے علی علیہ السلام نکھوں کو تھا کام القمندہ <تصفحال> کو آخری امام امام حجت آخر زمان ہاں جی آخری ولی خدائے ولی تاک دیت مجموعی تعداد پر تین لاکھ سے زائد مرادین جی امت بھی تین لاکھ سے زائد اولیا آئیں گے یہ نہیں ہے ابھی اس وقت تین لاکھ سے زائد اولیا دو بھی چنگیل دو سمجھوں دو مراد میں دو ہرگی سیاستی مراد قومین جو امت محمدین تین لاکھ سے زائد اولیاء ہوں گے اور عالم کنگی وبرکات لہٰذا چنگی فرمان میں نے خوش نہ کچھ ہر دو دن رک بن جس طرح شی الگ نشان راز نشان دباسوں سے کہ کچھ اولیا اپنی مختلف اقسامی دے اس میں ہاں جی چالیس تین سو کے ایک جماعت ہے دو سو کے ایک جماعت ہے لیکن پھر چالیس کے ایک جماعت ہے پھر سات کے ایک جماعت ہے پھر دو ہے یعنی پھر تین ہے پھر ایک ہے آخر میں دو دے ایک جنگامی سر سرپرست ہو خطب آختاب اور غوث اعظم بن حقیقی مانا سلم سے تنظیم جی کا کھوں ایک مجموعی مخصوص تعداد چک ہر دورین خط بن نہ کہ ہر, ہر دوری تین لاکھ سے زائد ہر مراد اولیات ہرگس مرادمین دماقال علیہ صلاحۃۃ السلم چناندہ رسول اللہ سے کسلم لول اللّہ ابر اللّہ کلفنجار اگر خدے ولینگ میں چنا گناہ گار فاصل و فاجر گاواں ہلاک اور تباہ بارواز با تو ہر دوریں خدے دے ولیگی برکت کا خوںفاط کچھ ہی برکت دکھا قوم ہدایت اور راز و نیاز مناجہ برکتِ کا گنہگار بندوں سے دنیا کا زندگی بینت قون خدا سے نعمت کو من نیا اور جون کا آدم ہال و خاطم ہم مہادین سلسلہ اولیاں نہمت محمدین چوپس رسمگ ولی والم اور آخری ولی وہ جو سب سے کامل ہوں گے دو ہاں جی خاتم الانبیاء علیہ السلام ہے خاتم الاولیاء ہیں امام محمد مہدی علیہ السلام ہے اپنجرے چاہتے ہیں اول اور آخر پر بیان بھی باقی جو ہے مجموعی طور پر تین لاکھ سے زیادہ اولیاء و منجر پانچھت ہونوں گا دریئے کے اکتفاہ بھی کافی کے لئے پتھرماد ہوتاں انشاءاللہ آج سے توباری باقیہ سویدان سنجود خدا آج اللہ چھوشی نورانی تعلیمات انہوں نے مزین بھی سے دنیا کا کمہ حقہ ہو نیلا غربت بھی ملا تمام مزمان کرفی شزو یا اللہ یا رحم